لا نور اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ کربلا کا خونی منظر کربلا کا خونی منظر سے آپ کو میں دور پاک کی فضیرت بیان کرتا ہوں القول البدیع کے حوالے سے اس کے صفحہ نمبر ایک پر ہے ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی گھبرا کر پوچھا تو کون ہے بنا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں پوچھا تو سے نجات کی کیا صورت ہے جواب ملا درود پاک کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اور درود شریف کی کسرت ہونی چاہیے ہمارے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی اللہ تعالی میں توفیق عطا فرمائے اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی اوقات کار میں درود پاک پڑھنے کا وقت طے کریں اگر آپ زیادہ وقت طے نہیں کر سکتے ہر نماز کے بعد کچھ کچھ درود پاک طے کر لیجیے تاکہ نمازوں کے بعد یہ پڑھ لیا کریں اور اپنی مقررہ تعداد جو آپ نے طے کی ہے اپنے لیے اس ہدف کو آپ پوچھا کر سکیں فیضان مدعی مذاکرہ مختلف عنوان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ سلسلہ لے کر آتے ہیں کبھی فیضان نماز بھی اور کبھی فیضان حاج فیضان قربانی مدعی منو کے سوالات امیر سنت کے جوابات وغیرہ وغیرہ وغیرہ اور ایک ہماری ترکیب ہوتی ہے دلچس سوالات اور امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات جس میں ہم مختلف مدہی گلدستے آپ کے ساتھ لے کر آتے ہیں ایک خوبصورت انداز میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ہوتا ہے وقت کم ہوتا ہے مقابلہ سخت ہوتا ہے ورنے سے دکھانے کی ترکیب کی نیت ہوتی ہے وہ کچھ رہ بھی جاتے ہیں اور ہم اب چلتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز جو بیان کریں کہ ہم نے جو آپ کو رسالہ دکھایا جس سے فضیلت بیان کی اس رسالے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مختبت المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے چونسٹھ صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت پراکات العالیہ کی مایا ناز تعلیف بنام امام حسین کی کرامات آپ اسالے اس میں جان سکیں گے کنویں کا پانی ابل پڑا یزید کی عبرت ناک موت ابن زیاد کی ناک میں سانپ عاشورہ کے فضائل اور اس کے علاوہ علم دین کے بے شمار محقتے مدنی پھول آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو اسلامی ڈاٹ سے اردو کے ساتھ ساتھ عربی انگلیش اور سندھی زبان میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجیے نیز سادی غمی کی تقریبات اجتماعات آراز اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی, کی کوشش کر رہی ہے براہ راست سلسلوں کا ایک حسن ہوتا ہے کہ غلطیاں بھی براہ راست ہوتی ہیں اور ہم نے آپ کو کربلا کا خونی منظر کا کہا لیکن وہ امام حسین کی کرامات کا تشہیری مدری گلدستہ تھا بہرحال رسالے کا ایک مدری گلدستہ ہم دکھاتے ہیں ہماری ترکیب یہ ہوتی ہے اسی سے دور دکھی فرحت پڑھ کر سنائی جائے تو عرض کرتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو کہ ہمارے لیے وہی رسالہ ارینج کیجیے گا ورنہ ہماری ایسی طرح کی غلطیاں ہوتی رہیں گی کوئی بات نہیں یہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے آپ کے سامنے ہو گئی اور ہم آپ کو بڑا لمبا ایک مدنی گلدستہ ہمارے پاس رکھا ہوا آ, لیکن یہ مدنی گلدستہ چلائیں آپ کے لیے تو بہت توجہ سے آپ کو سننا پڑے گا مدنی پھول لکھنے کی اجازت ہوتی ہے ہماری طرف سے وہ عمری طور پر آپ قبول کرے یا نہ کرے بہت اہم موضوع کے ساتھ اس وقت آ آپ کے پاس اور تصوف کے موضوع پر امیر علیہ سنت کا ایک سوال سوال کا انداز دلچسپ ہے مگر مدنی پل بہت اہم ترین ہے موضوع ہے بری سوچ آئیے مدنی گلدستہ دیکھ ہے <سؤال> <سؤال> انسانی شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے اگر سوچ مثبت ہو تو انسان کو اس سے سمرات بھی ملتے ہیں لیکن اگر دوسروں کے متعلق آلودہ سوچ ہو بدگمانی ہی بدگمانی برے خیالات تو اس سے جسمانی نقصانات کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی نقصان ہی ہوتا ہے کیا یہ سویزن ہے پیارے امیر اہل سنت آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے بدگمانی کسی کے بارے میں برا خیال لانا یہ ہے بدگمانی یہ مرض اتنا عام ہے کہ اس سے کیا خاص کیا عام یہ مرض دیکھا جاتا ہے امول مومنی حضرت سید عائشہ صدیقہ ردی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ خاتم الم سلیم رحمت العالمی سلما ہوتا علیہ وسلم نے اح فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب عزب عظل سے برا گمان رکھا بد بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل میں یقین کرنا یہ بد بدگمانی ہے بارہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دو آدمیوں کو الگ چپکے چپکے بات کرتے دیکھتے ہیں نا خاص کر گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے تو فوراً بدگمانی ہو جاتی ہوگی کہ یہ میرے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور میرے خلاف کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے حالانکہ دو باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر آہستہ کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں سنانا چاہتے تو وہ آپ کو کیوں سنائیں آپ کو اعتراض کیا ہے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بھی تو نہیں بتاتے ہوں گے ہر بات ہر ایک کو بتانے کی ہوتی بھی نہیں ہے یہ فرض علوم میں سے یہ ایک باطنی مرض ہے اندرونی مرض ہے بدگوانی اس کی علامت یعنی نشانی یا پہچان ان پہچانوں میں یہ ہے کہ قلبی کیفیت بدلنا دل کی کیفیت بدلنا اس سلسلے میں امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے ہیں بدگمانی کے پختہ یعنی پکا ہونے کی پہچان یہ کہ مزنون یعنی جس کے بارے میں سوچا گیا مضنون کے بارے میں تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے دل کی کیفیت جو وہ بدل جائے تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگے تم اس کو بوجھ سمجھو اس کی عزت اور اس کے لیے فکر مند ہونے کے بارے میں سستی کرنے لگو بدگمانی کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد اسباب ہیں وجوہات ریزنس نمبر ایک عیبوں کو ٹولنا نمبر دو, دوسرے کے متعلق بے جا سوچنا منفی سوچ نہ کی الٹی کھوپڑی بولتے ہیں ہر کھوپڑی الٹی ہے منفی الٹی سوچ بری صحبت یہ بھی بدگمانی کا ذریعہ ہے حضرت سیدنا ابو تراب نقشبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے سہبت اللہ شرار توری سو سو بل یعنی برو کی صحبت اچھوں سے بدگانی پیدا کرتی ہے دیکھو بری صحبت والے ملیں گے آپ کو وہ مولاناوں کو ٹھیک ٹھاک بولتے ہوں گے علماء کے خلاف بک, بک بک بک بک کرتے ہوں گے یہ آپ کو ملیں گے آ نسل کی صحبت میں یہ باتیں نہیں ملیں گی علماء کا احترام ملے گا پیروں کا مشائق کا احترام ملے گا اور وہ پیروں کو بھی برا والا بولتے ہوں گے کہ مشائق کو ہدب پہ لیتے ہوں گے یہ جو بری بیٹھکیں جو ہوتی ہیں مولانا پراسیں گے یہ بری صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے اس طرح یہ بدگمانیاں سب کے بارے میں الٹی سے سوچے کرتے رہتے ہوں گے تو بری صحبت سے بچے جس کو بدگمانی سے بچنا ہے بے نمازیوں اور بے حیائی کی باتیں کرنے والوں اس طرح کے مطلب طرح طرح کی جی اور جو کرتے رہتے نا ایسوں کی صحبت سے بچیں گے تو ہی اسلح بھی ہوگی اصلاح ہونا مشکل ہے کیچڑ میں رہ کر کوئی بولے کہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں تو میں رہیں گے تو صاف ستھرے ہو نہیں سکیں گے نا کیچڑ سے نکل کر نہائیں گے تو ہی صاف ستھرے ہوں گے نا تو یہ بری صحبت تو یقین مانے کیچڑ سے بھی بدتر ہے کیچڑ ہمارے ظاہری جسم کو گندا کرتا ہے اور یہ مطلب بری صحبت ہمارے دل کو گندہ کرتی ہے ہماری آخرت کو تباہ کرتی ہے تو اس سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی ہے کہ قریب بھی نہیں پھٹکنا جو لوگیں کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں گالیاں بکتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے اس طرح کے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے جو برا گمان جو ہے نا اہل رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ برا گمان خبیص دل سے دل میں پیدا ہوتا ہے جس کا دل ہی گندا ہے نا سڑا ہوا حبیف وہ لوگوں کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا کہ میں کیسا ہوں سب کی برائی مطلب سوچتا رہے گا کہ نفاق جو وہ اعتراض کو جنم دیتا ہے وہ خاما خا کے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں دوسروں پر بے تکے اب یہ بدگمانی کا علاج مسلمان کی خوبیوں پر نظر کرے جیسے پورن یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بھائی یہ نماز پڑھتا ہے نماز تو پڑھتا ہے داڑھی رکھی ہے ہاں داڑھی بھی رکھی ہے امام شریف باندھا ہے ہاں بھائی امام بھی باندھتا ہی اچھا کبھی اس کو کوئی سنتوں بھرے اجتماع میں دیکھا ہے یہ تو پابند ہے اس کا اچھا مدنی لے گا پکا مسافر ہوئی ایک مثال دیتا ہوں اب اس کی برائیوں پر تو بھائی یہ پتا ہے مکھھی کی صفت کیا ہے پورا حسین جسم ہے خوبصورت بدن ہے مکھھی کہاں بیٹھے گی آپ کے حسن سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے پھوڑا ہوگا نا یا کوئی زخم لگ گیا ہوگا پیپ بھرا ہوگا یہ مکھی ڈھونڈ ڈھان کے اس پہ بیٹھ کے پیپ چُھسے گی تو یہ مکھھی شاہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں اور برائیوں پر نظر تو ہم کو مکھھی چھاپ نہیں بننا ہے ہم کو مدنی چھاپ بننا ہے بگان تو جتنا ہو سکے اچھا گمان کائم کرنا چاہیے و, و اللہ تعالیٰ عالم و رسول واللم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد محمد تو مگر ہی چھاپ بن جائیے اور امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کی عادت بنائیں اجتماعی مدنی مذاکروں میں اول تاخیر شرکت کیا کریں ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں طولا آخر شرکت ہونی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو ششے فرمائیں اور طے شدہ جدول کے مطابق آپ اس کی ترکیب رکھا کیجئے جو جامع اور مدینہ سے وابستہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کو طول تا تاخیر شرکت ہی کرنی ہوتی ہے اور مدنی منوں کا ایک مختصر سا مدنی خاکہ بھی ہم نے آپ کے لیے تیار رکھا ہوا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں نابالغ اپنی چیز کسی کو دے سکتا ہے اسکول چلڈرن فاٹ یو شو اینڈ واٹ آپ نے سوال کیا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے اسکول میں دوسرے بچے بولتے ہیں ہم کو بھی کھلاؤ تو اس میں کیا نیت ہونی چاہیے کھلانے کی مسئلہ کہ نابالغ جو ہوتا ہے وہ اپنی جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا نہ بچے کو دے سکتا ہے نہ بڑے کو دے سکتا ہے خوشی سے بھی نہیں دے سکتا البتہ اگر یہ کھانا آپ کی ملک ماں باپ نے نہیں کیا تھا اور ماں باپ نے کہا تھا کہ تم بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ تو اب آپ دوسروں کو بچوں کو یا بڑوں کو جس کو بھی چاہے آپ کھلا سکتے ہیں جبکہ آپ کو اجازت دی گئی تھی کھلانے کی تو ورنہ نہیں پھر جب آپ اجازت دی تھی کھلانے نہیں تو یہ نیت کر لیں گے میں ان بچوں کے دل خوش کر رہا ہوں تاکہ اللہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے بول تعالی علیہ والی وسلم اللہ <حضی> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> محمد کچھ <Kuch> حکایتیں ہوتی ہیں جو مختلف انداز سے ہمارے یہاں دکھانے کا ایک ترکیب ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہیں تو بدل چینل پر بھی ہوتی ہیں ویب سائٹ پر بھی ہوتی ہیں آپ کو ایک بڑی پیاری سی حکایت مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں یہ اکایت تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے لازمی بات ہے ہمارے ہاں جو اکایتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح تو کوئی مناظر نہیں ہوتے کہ دکھائی جائیں جو ہم مناظر دکھا سکتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے اور آپ کو اس پہ سیکھنے کے مدرعی پھول بھی ملتے ہیں اور دیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملے گا مگر یہ کہ آپ دیکھیں کیا آپ پاتے ہیں اس سے آئیے دیکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی نلیہ صلاحم کے دربار میں تمام پرندے حاضر تھے ہر پرندہ اپنی اپنی خوبیاں بیان کر رہا تھا جب دھوپ کی باری آئی تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی ایک معمولی کی خوبی میں بھی ہے اور وہ یہ کہ جب میں پلندی پر ہوتا ہوں تو زمین کی گہرائی میں پانی دیکھ لیتا ہوں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 حضرت علیہ والسلام نے حدود سے پوچھا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو حدود نے عرض کی حضور اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو میرا سر تن سے جدا کر دیجئے میں ہوا میں جال کو دیکھ لیتا ہوں مگر تقدیر اللہ میری عقل کی آنکھ بند کر دیتی ہے جب موت آتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے خاصد قبل کو مجھ پر اختراض کرنا تو یاد رہا مگر تقدیر کی حقیقت کو بھول گیا کبا حضور کی بات سن کر لاجواب ہو گیا اے آشکا نحسول یہ حکایت میں نے آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ شاہبان المعظم چودہ سو اڑتیس سی نیجری مئی دو کے پیج نمبر پندرہ سے سنائی واقعی حسد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 صلو علی اللہ تعالی علی محمد آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک شیر مختلف مناظر کے ساتھ آپ ایک شیر سنو ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر قطع کی بارش مجھ گنا گار پر کس قدر ہیں مہر تاجدار مدینہ مجھ گنا گار پر کس قدر ہے مہرباپ تاجدار مدینہ مجھ صلی اللہ تعالی علی محمد امیر علیہ سنت دعوت برکات والیا کے مودانی مذاکرے آپ کے تحریری بیان آپ کے تحریری مدری گلدستے بلکہ ڈب مدنی گلدسے دوسری زبانوں کے اندر دیگر موبائل کے کی آواز کے اندر جو ڈب ہوتے ہیں اور آپ کے کتب و رسائل ترجمہ شدہ آپ کی یہ ساری چیزیں ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے سلسلے کے بھی جو جو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں مختلف اقسام کی وہ بھی آپ ڈبلو سے حاصل کر سکیں گے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے آڈیو بکس بھی حاصل کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امیر السنت کے بیانات انگلش سب ٹائٹل انگریزی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ بھی آپ کو میسر آ سکیں گے اور اس کے انداز اس مدنی گلدستے کو ہم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں مختلف انداز سے اور امیر اور کے ان مدنی امیر ان السولت کے ان بیانات سے کی بہت سی مدنی بہاریں بھی آپ نے شاید پڑھی ہوں اتنے بیانات اب آپ شاید نہ سنتے ہوں مگر یہ بیانات آپ کے امیر وست کے آپ کے بیانات اس ویب سائٹ پر جا کر بھی سن سکتے ہیں میموری کارڈ تو آپ کے پاس فیضان مدیم مذاکرہ ہونا ہی چاہیے فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کے اندر بھی آپ امیر وسنت کے یہ بیانات وغیرہ سن سکتے ہیں آئیے آپ کو اس کا ایک مدری گلدستہ دکھاتے ہیں دلا چھوڑ جانا ہے نظر آیا اور اس جنازے کے نیچے نیچے ایک چھوٹی سی بچی آنکھوں میں ہانسی جاری سے وہ روتی ہوئی اور اس جنازے کے ساتھ دوڑ رہی تھی اور اس طرح کے کچھ الفاظ وہ کہہ رہی تھی کہ افسوس میں برباد ہو گئی آج میں یتیم ہو گئی اور آج جو وقت مجھ پر آن پڑا ہے ایسا کبھی نہیں آیا تھا منی جو تھی وہ روتی ہوئی کدم قبرستان کی طرف جا رہی تھی آخر کار قبرستان آ گیا وہ بچی اپنے والد کی قبر پر پہنچی وہ بچی اپنے والد کی قبر سے چمٹ گئی اور زار زار روتی ہوئی اپنی زبان میں کچھ اس طرح اس نے کہنا شروع کیا اے بابا جان کل آپ کے پاؤں میں جب درد تھا تو میں نے آپ کے پاؤں دبائے تھے آج رات قبر میں آپ کے پاؤں کچھ نہ دبائے ہوں گے بابا جان کل چراغ میں تیل ختم ہو گیا تھا تو آپ نے مجھے بلایا تھا میں نے آ کر جت جھک چراغ دوبارہ روشن کر دیا تھا آہ آج رات آپ نے بغیر چراغ اندھیرے میں کیسے بسر کی ہوئی؟ اے بابا جان کل آپ کو بھوک لگی تھی تو آپ نے مجھے پکارا تھا میں دوڑتی ہوئی آئی تھی اور آپ کے لیے کھانا لائی تھی بابا جان آج رات آپ کو بھوک لگی ہوگی اس نے کھانا کھلایا ہوگا اے بابا جان اسی کی, کی قدر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے اور جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے اور کسی کی قبر میں وہ وقت کی کھڑکی کھلتی ہے اور جہنم کی آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے تو اے بابا جان آپ کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی گئی یا جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اے بابا جان آپ کو جنت کے بچونے پر لٹایا گیا ہے یا آگ کے بستر پر ڈال دیا گیا ہے دلا س بنارس ہند والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اس ٹانڈا آگرہ وغیرہ بھی اور راول پنڈی اور دیگر جگہوں سے پاکستان سے بھی جامع المدینہ کے طلبہ کرام کی ہمارے سلسلے میں براہ راست شرکت ہوئی امیر علسلہ دعوت برکاتب العالیہ کے مختلف مدنی گلدستے ہم آپ کو مدنی مذاکروں کے اور مختلف اکایات اور یہ بھی دکھاتے اور ساتھ ساتھ امیر سنت کے تعلق سے علماء اہل سنت کے تاثرات وغیرہ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں علماء اہل سنت کس انداز سے امیر سنت کے اس کام کو اور عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ان کاموں کو سراہتے ہیں ہم اس کے آپ کو جھلک بھی بڑھاتے ہیں آپ کی طرف آئیے تاثرات سنتے ہیں دعوت اسلامی کو اور دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دعوت برکاتم اللہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے مسرت حاصل ہوتی ہے اور میں یہ بات خلوص کے ساتھ اور سمیم قلب کے ساتھ کہتا ہوں اور اس میں مجھے کوئی باق نہیں ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب امیر دعوت اسلامی نے وہ انقلاب بپا کیا ہے جس پر ہم سب کو عال سنت و جماعت کو بلکہ پورے عالم اسلام کو جو لوگ بھی دین اسلام سے وابستہ ہیں ان کو اس بات پر فخر ہے اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ آپ کا عمل ہے کیونکہ تبلیغ کے پیچھے جس طرح قرآن نے بیان کیا کہ دعوت کے ساتھ ساتھ وہ امل صالحہ اچھے اعمال کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح ایک مبلغ کی گفتگو اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے دانائی ہونی چاہیے اور معذضۂ ہسنا ہونا چاہیے وہ مؤثر ہوتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک بہت بنیادی چیز اس کے اندر مبلے کا اپنا عمل ہوتا ہے اگر مبلے کا عمل اس کی دعوت کے مطابق نہ ہو تو وہ تبلیغ زیادہ مؤثر نہیں ہوتی تو الحمدللہ للہ حضرت امیر دعوت اسلامی علامہ الیاس قادری صاحب کا جو عمل ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کا پورا نقشہ ان کی زندگی کے اندر ان کے لباس کے اندر ان کے رہن سہن کے اندر ان کے تمام کلچر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر آپ کی شخصیت نہ صرف یہ ہے کہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے اور خراج تحسین کے قابل ہے اللہ تعالی کے محبوب بندوں میں سے برگزیدہ بندوں میں سے ایک عظیم بارگاہ الہی کا مقبول بندہ جو ہے وہ حضرت اللہ صاحب کی شخصیت ہے آپ نے تاثرات سماعت کیے اور اسی طرح بعض زندگی کے پہلو ہوتے ہیں جو اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں ان کی زندگی کے پہلو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ پانے کا سبب بنتے ہیں اور ہم آپ کے آگے جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں امیر رسنت کی زندگی کے بعض گوشے آپ کے سامنے آئیں تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کے اندر اسے اس نافذ کر سکیں اور ہمارے ہاں ایک جو اس کی صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایک مدری گلدستہ تذکرۂ امیر علیہ وسنت کے نام سے دکھاتے ہیں تسکرہ امیر سنت کے نام سے جو دکھانے والا مدری گلدستہ ہوتا ہے اس میں مختلف وہ اسلام بھائی جنہوں نے کچھ وقت امیر وسنت کے ساتھ گزارا کبھی آپ کا کسی شہر میں سفر ہوا وہاں وقت گزارا اور اس انداز سے جو صورت ہوتی ہے انہوں نے کیا پایا اور کیسی صورت رہی وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت چیزیں ہوتی ہیں آئیے آپ کو تشکر امیر سنت وضع گلدستہ دکھاتے ہیں میرا نام محمد موسا ابتاری ہے میں زمزم نگر حیدرآباد باب اسلام سنگھ سے میرا واسطہ ہے امیر اللہ سنت سے پہلی ملاقات میری ہوئی تھی انیس سو میں حیدرآباد میں امیر علیہ سنت سے ملاقات کرنے سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا سنا تھا تو امیر علوسنت سے جب ملاقات ہوئی تو آنکھوں سے آسو نکل گئے اور اس طرح انہوں نے شفقت فرمائی امیر علوس کے ساتھ کافی سفر رہا ہے ایک دفعہ ہم باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد تک آ رہے تھے تو کچھ اسلامی بھائی اور بھی تھے تو امیر السنت نے تمام اسلامی بھائیوں کو پہلے سیٹوں پہ بٹھایا اور میں بھی تھا مجھے بھی سیٹ پہ بٹھایا اس کے بعد امیر علوس خود بیٹھے پھر کچھ اسلامی بھائی کے پاس کچھ سامان کھانے پینے کا تو امیر علیہ سنت نے پہلے تمام اسلامی بھائیوں کو کھانا دیا پھر امیر علیہ سنت نے آخر میں کھانا کھایا اس طرح سفر بھی بہت اچھا رہا اور امیر علیہ سنت نے یہ دیکھ کے پھر دل میں اور محبت بڑھی اور اس طرح دعوت اسلامی سے اور محبت بڑھتی رہی امیر علیہ سنت کے ساتھ میرا ہند کا ایک ماہ کا سفر تھا جب ایٹی نائن میں سفر تھا تو ایک ماہ امیر علیہ سنت کے ساتھ مدنی قافلے میں بھی تھے ٹرین میں ہم جب داخل ہوئے تو لوگ سب بیٹھ گئے پھر امیر علو سنت نے ٹرین میں بیٹھنے کی کوشش کی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حیدرآباد سے کچھ اسلامی بھائی پچیس سے تیس اسلامی بھائی شہید مسجد میں جب امیر علیہ سنت کی رہائش موسالین میں تھی تو میں ظہر کی نماز کے بعد کراچی پہنچ گیا تھا باب المدینہ تو اسلامی بھائی اثر میں آنے کے تھے پچیس سے تیس اسلامی بھائی تو کچھ کسی وجہ سے اثر میں نہیں پہنچ سکے پھر امیر علیہ سنت نے انتظار کیا کہ مغرب میں آ جائے تو مغرب میں بھی نہیں پہنچ سکے پھر عشاء میں بھی ہم نے انتظار کافی کیا امیر علیہ سنت کے ساتھ تو عشاء میں بھی نہیں پوچھ سکے پھر امیر علیہ و نے یہ فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ یہاں رک جاؤ اس لیے کہ وہ لوگ 25 سے 30 اسلامی بھائی آ رہے ہیں تو یہ پریشان نہیں ہو جائے تو امیر علیہ کے ساتھ اس وقت تقریباً بیس سے پچیس اسلامی بھائی پنجاب سے بھی آئے تھے امیر علیہسنت نے فرمایا تھا کہ پنجاب والوں کے لیے میں نے کھانا کیا اور حیدرآباد والوں کے لیے کھانا کیا تو آپ ایسا کریں کہ ان کو میں پنجاب والوں کو لے کے جا رہا ہوں آپ یہ حیدرآباد والے آ جائیں تو آپ ان کو لے کے گھر پہ آ جانا تو وہ تقریباً یہ رات کے دس بجے پوچھے تھے اس میں عرشا کی نماز تقریباً پونے آٹھ بجے تھی شہید مسجد میں تو یہ لوگ پوچھے تو ہم امیر علیہ سنت کے آستانے میں پوچھے تو پنجاب والوں نے کھانا کھا چکے تھے کہ امیر علیہ سنت نے مجھے فرمایا کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں شہزادے اور امیر علیہسنت اور میں تھے کہ ان کو اپن کھانا کھلا دیتے ہیں حیدرآباد والوں کو پھر اپن کھانا کھائیں گے امیر علسنت اور تینوں ہم نے حیدرآباد والوں کو کھانا کھلایا تھا حیدرآباد والے کھانا, کھانا کھا چکے پھر یہ شہید مسجد چلے گئے میں اور دونوں شہزادے اور امیر علیہ نے پھر امیر کے آستانے پہ کھانا کھایا پھر کھانا کے بعد امیر علیہسنت اور میں اور ایک اسلامی بھائی اور تھے ہم شہید مسجد پہنچے اس طرح پھر وہ کو تقریباً رات سے دیر تک ہم بیٹھے تھے امیر علیہ سنت نے بہت شفقت فرمائی تو حیدرآباد والے بھی بہت خوش ہوئے اس سے کہ یہ اثر میں آنے کے تھے اسی وجہ سے یہ رات کے دس بجے پہنچے امیر علیہ السنت نے ان کے کھانا کھانے کے بعد امیر علیہ سنت نے خود کھانا کھایا مدین شیب میں جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوتی تھی تو ادب سے اور ننگے پاؤں مدین شیب مکے شیب میں ننگے پاؤں یہ دیکھا ہے میں نے ارفات میں بھی ننگے پاؤں دیکھا ہے اور ارفات کے میدان میں دعائیں دعا کرتے ہوئے دیکھیے کافی اسلامی بھائی وہاں پر ہم پوچھتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ ابیاس قادی صاحب کہاں ابیاس قادی صاحب کہاں کافی لوگ بےتاب ہوتے تھے ملاقات کے لیے مدین شیر سے جب امیر علیہ سنت کی واپسی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے اس طرح رو رہے تھے اس طرح روتے تھے کہ بیان نہیں کر سکتے ہم بھی اس ٹائم ساتھ تھے کافی روتے تھے جہاں تک کہ گاڑی چل رہی تھی گاڑی میں بھی رو رہے تھے امیر اللہ چلنے کا انداز یہ ہوتا تھا جب بھی چلتے تھے آپ وہ آستا آستہ چلتے تھے اور نگاہیں نیچے ہوتی تھی اور گاڑی میں بھی دیکھا ہے کہ ادھر ادھر جو شیشوں میں لوگ دیکھتے ہیں امیر سنت تو کبھی نہیں دیکھا کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوں گاڑی سے بھی دیکھیے آپ کے وہ پوری چیزیں ملتی نہیں ہیں کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ کٹ جاتی ہیں کچھ چیزیں کاٹ لی جاتی ہے یہ جو انہوں نے پنجاب والوں کا کھانا اور وہ زمزم نگر والوں کا کھانا جو بیان کیا نا وہ اصل یہ تھا کہ ہمیں سنت نے نا روٹی کا بھی انتظام کیا تھا چاول کا بھی کیوں زمزم نگر والوں کو چاول پسند ہے تو ان کے لیے چاول کا آئٹم پنجاب والوں کو روٹی پسند ہے تو روٹی کا آئٹم تو جس کو جو پسند ہے اس طرح کھانے کی ترکیب ہوئی تھی اس طرح یہ دو کھانے الگ الگ ہوئے تھے اور اس کی ترکیب تھی ورنہ ایسی کوئی تفریق خاص طور پر نہیں ہوتی کہ بھائی یہ ان کو الگ کھلانا ہے ان کو الگ کھلانا ہے سب ایک ساتھ ہی کھاتے دستخانوں پر آپ دیکھتے ہی ہوں گے چینل پر بھی اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ جس طرح کا کھانا پسند کرتے ہیں اس طرح کے کھانے کے انتظام کی وجہ سے یہ ترکیب ہوئی تھی اور اب کو لے کر چل رہے ہیں ہمیں سننا के पोते पोतियों की तरफ यानी वही गुलदस्ते के लिए सूरत में और सिर्फ पोते पोतियों की तरफ ही जिनके पोते पोती है उनका भी ये वही गुलदस्ता है आइए देखते हैं प्यारे बापा जान हम अपने मुन्ने मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं कभी पेंटिंग करते हैं कभी पढ़ते हैं और कभी खेलते हैं और बाद में अपनी मुन्ने माई पर नाते भी पड़ते हैं जैसा की आपके पोते और पोतिया माई आरोप बेकरोला कर रहे हैं تو پیارے باپا جان تمہیں کیا کرنا چاہیے اور اگر کوئی اس طرح فیصلہ کرے تو کیا اسی طرح کرنے دیا جائے یا صحیح طریقے سے کروایا جائے کرا جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسے بچے اثر قبول کریں گے جن گھروں میں گنا بھرے چینل چلتے ہیں فلمی ڈانس ہوتے ہیں فلم فلمیں دکھائی جاتی جن میں ڈانس ہوتے ہیں ڈراموں میں تو پھر وہاں بچے گھروں میں ناچتے ہوں گے گانے بولتے ہوں گے جہاں گالیوں کا ماحول ہوگا تو بچے بھی گالیاں دیتے ہوں گے اور جہاں مطلب مدنی ماحول ہوگا دعوت اسلامی کا تو وہاں اللہ اللہ کریں گے بچے تو دعوت سامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ للہ آپ کو بکثرت مدنی منع مدنی منیا اس انداز کے ملیں گے جو آپ کو دکھایا گیا کہ ان کے گھروں میں وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا رہتا ہوگا تو بچے اس طرح کھیلتے رہتے ہوں گے اللہ اللہ کرتے ہوں گے کبھی لڑتے بچے ہیں لڑتے بھی ہوں گے ایک دوسرے میں گراتے بھی ہوں گے روتے چیختے بھی ہوتے ہیں تو کبھی اللہ اللہ بھی کرتے ہوتے ہیں تو اس لیے گھر کا مدنی ماحول ہو نا تو مدینہ مدینہ بچے بھی نیک بنیں گے بڑے جب نیکیاں کریں گے تو بچے اس کو دیکھ دیکھ کر نیکیاں کریں گے اور کہ ان بچوں کو درست سکھایا جانا کہ وہ سجدہ جو کر رہی تھی یہ میری پوتی حبیبہ بھائی گیارہ مہینے ہوتا نہیں سال ور کے آس پاس کی ہے سجدہ کیا کر رہی تھی بچاری نماز اس کی امی کو دیکھتی ہوگی دی بھی کرتی ہوگی اس طرح نہ اس کو پتا کہ سجدہ کیا ہوتا ہے تو اب اس کو درست سجدہ سکھانا بڑا مشکل ہے یہ اپنے انداز میں بھی چلو سر تو جھکا رہی ہے آہستہ ایسا جب سمجھدار ہوگی نا بچے اتنا سمجھے اسکول کو سمجھ بھی آئے کہ کچھ یوں بھی کرنا چاہیے یوں بھی کرنا چاہیے تاہم سمجھدار بچے کو بچی کو اگر وہ اس طرح نماز اور اس کے انداز کرتے ہیں تو صحیح بات یہی ہے کہ ان کی امی ابو کو چاہیے کہ ان کو بہتر سے بہترین انداز میں کرنے کی ترغیب دیں یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی سے چھوٹی سی عمر میں یہ غلط کریں تو ان کا غلط ہی وہ سانچے میں ڈھل جائیں جتنا ہو سکے ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق ان کی تصحیح کر دی جائے مدینہ مدینہ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد تو شروع ہی سے تربیت کا نظام ہونا چاہیے اور اگر ہم طلباء کرا میں جامعت مدینہ کے تو اولا ہی سے ہمیں بہت سے کاموں کی اپنی نمازوں کی اصلاح کی دیگر چیزوں کی بھی ہمیں ذہن بنانا چاہیے شروع سے ہی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے مدعی کاموں میں بھی, بھی ہماری شرکت ہوتی رہے ہم آخر میں آپ کے لیے کوئی مدنی گلدستہ لاتے ہیں آج جو ہم آپ کو بالکل آخر میں ایک مدنی گلدستہ دیتے ہوئے اپنے کو اختتام کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے محفل مدینہ 1438 سو ہجری کے مناظر اس کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے لیے حج کی ترکیب بن رہی ہے سنت سے میں ارز کر رہا ہوں ایک کلام آپ سفر مدینہ کے وقت پڑھتے ہیں اگر اس کے اشعار سنا دیں آپ کا میں نے پایا رشمتے حق نے کیا پھر سایا میرے بہال سنا لوں تو چلوں ایک تو مدن امتجاجیوں سے یہ کرنی تھی کہ مہربانی کر کے مجھ گنازار کا سلام میرے آکا کو ضرور فرض کیجیے گا نیز شخین کریمین سیدنا عثمان غنی سیدنا میر حمزہ شہاد اخت اہل بکی کو محال جہاں جہاں ضریا ہوں ہم سب کا سلام عرض کیجیے رہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ناظرین چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف پہنچا ان شاء اللہ رحمان آگے آپ سلسلہ دیکھ سکیں گے اور ہمارے سلسلے میں کبھی ریکارڈ سلسلے بھی ہوتے ہیں جس میں مزید کچھ ترکیبیں بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ شاء رحمان یہ سلسلے ہوں گے اور یہ یاد رہے کہ جب مدنی مذاکرے مستقل ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا سلسلہ نہیں ہوتا اس وقت مدری مذاکرے ہی ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں آنے والی جمعرات سے انشاءاللہ اللہ مدنی مذاکروں کا براہ راست سلسلہ دس تاریخ تک جاری رہے گا اور آپ عاشقان رسول سے بھی اس میں شرکت کی مدنی التجا ہے جامع المدینہ والے اپنے جدول کے مطابق اس میں شریک ہوں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے فیضان مدنی مذاکرہ سے ہمیں مالا مال کرے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی اڈم محمد تو حبیب صلی اللہ تعالی اڈم محمد